اگلا ٹاپک ہے جملہ اسمیا کو منفی بنانا زید نیک ہے سمپل جملہ زید کو آخیر تک لے گئے ہم پتا ہے آپ کو اب ہم آ رہے ہیں زید نیک نہیں ہے. یعنی جملہ اسمیا کو منفی بنانا جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے اردو میں ہم نہیں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور جملے کے بیچ میں کر رہے ہیں ایسا ہی نا زید نیک نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ زید نہیں نیک ہے نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کہاں لگنا ہے آپ کو پتا ہے اردو میں زید نیک ہے اس کو منفی بنانے کے لیے آپ نہیں کہاں لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہے زید نیک نہیں ہے زید is نیک اسے منفی بنائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ناٹ کہاں لگنا ہے زید از ناٹ نیک ایسے ہی ہے نا اب عربی میں یہ جملہ پوزیٹو جملہ منفی کیسے بنے گا یہ ہم سیکھنے لگے ہیں تو جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیا کے شروع میں جملہ اسمیا کے شروع میں ایک ماں لگایا جاتا ہے جملہ اسمی کو منفی بنانے ہے اس کے شروع میں کیا لائیں گے ماں حجازیا اب یہ جملہ منفی بننے لگا ہے اوکے جی بریکٹ ہٹانے لگا ہوں میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ماہ جازیا نے کیا کیا ماہ زیدن سالحن کیا ماہ جازیا نے خبر کو منسوخ ما زیدن صالح اس کا مطلب ہے زید نے نہیں ہے تو ریزلٹ یہ نکلا کہ جملہ اسمیا کو آپ نے منفی بنانا ہے تو جملہ اسمیا کے شروع میں ماہجازیا لگا دے ماہجازیا کیا کرے گا ماہجازیا جملہ اسمیا پر اٹیک کر دے گا کہ خبر کو منسوب کر دے گا مفت کو کچھ نہیں کہا اس نے ٹھیک ہے خبر کو منسوب کر دیا اور اٹیک کرنے کے بعد اس نے کہا جی یہ زید جو ہے نا اب یہ میرا اسمتدا شبتا کوئی نہیں جس طرح نے کیا تھا نا اس نے کہا تھا میرا اسم اور میری خبر ٹھیک تو اس نے بھی کہا کہ میرا اسم اور میری خبر تو زید جو ہے اسے ہم کہیں گے ماں کا اسم اور صالحن کو کہیں گے ماں کی خبر اوکے جی کو منفی بنانا کیا کرنا ہے ماجد صاحب کون سا ہے جی جملہ اسمیہ کی خبر ہے اس کو منسوخ کر دیتا ہے اور مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے اب قرآن سے میں پروف کرتا ہوں ماں حجازیا کو کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال کہاں ہوا ہے سورہ یوسف کی ایک ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے سورہ یوسف میں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی پھسلانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کی چال سے بچ نکلے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قصہ اس وقت کی جو کمیونٹی تھی وہاں تک پہنچ گیا لیک بات حالانکہ بڑی کوشش کی تھی انہوں نے کہ بات باہر نہ نکلے گھر کی بات ہے گھر میں ہی رہے لیکن آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی لہذا بات نکل گئی اب جیسی بات باہر نکلی تو وہ جو کمیونٹی تھی خاص طور پہ کمیونٹیز منسٹر کی بیوی تھی نا وہ اور وہ جو کمیونٹی تھی وہ بھی منسٹرز اور وہ ذرا اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کی کمیونٹی ہوگی تو اب ان عورتوں میں وہاں کی جو کمیونٹی میں عورتیں تھیں ان میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے یعنی بڑی عجیب بات تھی کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے گھروں میں جو مرد ہوتے ہیں وہ کسی نوکرانی کے ساتھ یا ملازمہ کے ساتھ انوالو ہو جائیں ایک عام سی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو گھر کی مالکن ہے وہ اپنے کسی غلام کے ساتھ انوالو ہو جائے تو یہ بڑی عجیب بات تھی اس معاشرے کے لیے لہذا عورتوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ کیا بات ہے کیسے ہوا تم نے دیکھا ہے اس بندے کو کون ہے وہ کیسا ہے دکھتا کیسے ایسا وہ باتیں آپ کو پتا ہے فوراً موبائل مل گئے ہوں گے ٹھیک ہے نا گفتگو شروع ہوگی ہوگی یعنی اس وقت جو ہاٹ ڈسکشن والا موضوع تھا وہ یہی تھا قرآن مجید بڑا خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فلما سمیت بھی مکر ہنہا جب اس عزیم مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی باتیں سنی نا تو ارسلط النا اس نے انہیں بلا بھیجا یعنی انہیں انوائٹ کیا اس نے واٹس ایپ کیا سب کو کہ آج شام کی چائے تم میرے ساتھ پیو گی اور جیسے میسج کیا سب کے جتنے ضروری کام تھے سب نے انہیں کینسل کیا اور شام کا الارم لگا لیا کہ جی چائے کے لیے ہم نے پہنچنا ہے بلکہ الارم بھی نہیں لگایا پہنچ گئیں چار بجے ٹائم تھا چائے کا تو ساڑھے تین بجے پہنچ گئیں اب اس عورت نے کیا کیا ہوا تھا ان عظیم مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں آواز نہ دوں تو ہم نے باہر نہیں آنا اور دوسرے نوکر چاہ کر غلام جو تھے اور کنیزیں وہ سرو کر رہی تھی جوسز وغیرہ اور مختلف چیزیں اب عورتیں سب بیٹھی ہیں اور ایک ایک مرد کو غور سے دیکھ رہی ہیں کہ کون ہے کون وہ یوسف اب ظاہر بات دیکھ رہی ہیں نظر بھی ڈال رہی ہوں گی اور آپس میں ایک دوسرے کو اشارے بھی کر رہی ہوں گی ہے. کیونکہ انہیں لگ نہیں رہا کوئی اب جب اس عورت نے دیکھا کہ ماحول خوب گرم ہے اور کافی دیر ہو گئی تو اس نے کہا سر جی بسم اللہ کریں جی اب چائے شائے سٹارٹ کریں اب چائے ہے ظاہر بات ہے چائے کے ساتھ کوئی پیزا شیزا بھی رکھا ہوا ہے کیک شیک ہے کوئی اب پیزا کسے کھانا ہے چھری کا انٹا تو استعمال ہوگا نا تو اس نے کہا جی بسم اللہ کرو جی اب وہ بسم اللہ کرنے کے لیے انہوں نے چھری اٹھائی ہے اور کاٹنے لگی ہے پیزے کو اس وقت اس نے آواز دی یوسف اب وہ پیزا کھانے آئی تھی ٹھیک ہے نا وہ تو دیکھنے آئی تھی یوسف ہے کیڑا اب جیسے یوسف علیہ السلام کی اینٹری ہوئی اب آپ میری طرف متوجہ ہیں اور میں آواز دوں آ جائیے تو آپ فوراً مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی انہوں نے مڑ کے دیکھا ٹھیک قرآن مجید کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور کٹ لگ گیا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ پورے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے پلیٹ میں رکھ دیا یعنی آپ کے انگلی پہ پٹھی بندی ہو تو میں پوچھوں کیا ہو آپ کہیں گے جی ہاتھ کٹ گیا میرا تو وہ کٹ گیا نا ہاتھ تو ہاتھ کاٹ ڈالے کلنا اللہ اور بولی ہائے اللہ ما ہزہ بشرن ماہرن یہ کوئی بشر نہیں ہے ان ہاذا اللہ ملک ان کریم یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے قرآن سے ثابت ہو گیا تھی ماہ بشرن ماہ جازیا دیکھ لیا ماہ جازیا کا اسم حاضہ اور خبر بشرن منسوب اور جملہ ہے یہ بشر نہیں ہے اوکے تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں آپ کو تو ماں ہاضا بشرن ایک ایگزامپل آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لیے اوکے اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے رکھ رہا ہوں اور ریکوائرمنٹ میری یہ ہوگی کہ آپ انہیں منفی بنائیں بنا لیں گے نا ماشاء چلیں جی پہلا جملہ ہے المن کا ترجمہ اس کا مومن جھوٹا ہے مومن جھوٹا ہے یہ جملہ اچھا نہیں ہے یہ جملہ کیا ہونا چاہیے مومن جھوٹا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آپ نے نرمایا ہاں ہو سکتا ہے مومن بزدل ہو سکتا ہے پھر اس نے پوچھا الگ کے ہو سکتا ہے اپنے ہاں ہو سکتا ہے پھر اس نے پوچھا الگ مجھے بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ نے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا دیکھیں اللہ مومن کے بارے میں کیا گمان کر ہیں اور ہمارے معاشرے میں سب سے مند سب سے کامیاب کون ہے سب سے بڑا گیڑے باز جھوٹا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہے جی امیر بناؤ سے منفی کرو کیا لگاؤں شروع میں ماں لگا دیا ہاں جی ماں نے کیا کرنا ہے کر دے بن کازی بن ایکسلنٹ اب ہمارا جملہ صحیح بنا کہ مل مؤمنو کازی بن مومن جھوٹا نہیں ہے جی جناب ثاقب المینانی کاضیبانی دو مومن جھوٹے ہیں اس کو منفی بنانا ہے مل ملمینانی کاضی بہنی مل ایکسلینٹ جی حسن المینا کاضی بونا مل مینا کازی بینا ایکسیلنٹ ماشاءاللہ عبد اللہ المینات کاضبات جھوٹی ہے شروع میں مالک لگ گیا کاضیبتن ایکسیڈنٹ مل قازبہ تن عبد الرحمان المینا تانی کازیبہ تانی جی مل مومینا تانی کازبہ جی آصف الماتو کازن جی پورا بولنے جملہ مل کازیبا دن ماشاءاللہ سمپل سا کنسپٹ تھا کلیئر ہو گیا سمپل اچھا جی زئید الصالح زید نیک ہے ما زئید ال زید نیک نہیں ہے ما زید الصالح زید نیک نہیں ہے اس جملے میں زور ہے پہلے نہیں ہو ٹھیک ہے ایک زور ہے ایک زور ہے کہنے والے کا میں نے کہا کہ زید نیک نہیں ہے تو آپ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی لیکن میں چاہتا ہوں اس منفی جملے میں زور پیدا کروں تو منفی جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ نوٹ کر لے انہ اور لام تھا پوزٹو جملے میں زور پیدا کرنے کا طریقہ صحیح ہے نا یہ منفی جملے میں زور پیدا کرنے لگے ہم منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لئے کیا کہا میں نے منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لئے منفی جملے کی خبر منفی جملے کی خبر پر منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیں منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے منفی جملے کی خبر پر کیا داخل کر دیں با با کیا ہے حرف جر با حرف جر داخل کر دیں با حرف جر کیا کرتے ہیں میں کر دیتا ہے لہذا با صالحن کو کیا کر دے گا صالحن ہند کر دے گا جملہ بن گیا ماض عید بسالح ماض عید بسالحن ماض عید بسالح اس با کا ترجمہ نہیں کرنا آپ نے با کا ترجمہ ساتھ ہوتا ہے نا تو منوی جملے میں با کا ترجمہ نہیں کرنا یہ صرف زور پیدا کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے بیچ میں اب اس جملے کا ترجمہ کیا کرنا ہے وہ سن لے اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے زید ہرگز نیک نہیں ہے زید بالکل نیک نہیں ہے زید بالکل نیک نہیں ہے سمجھ آ گیا ہسن منفی جملے میں زور پیدا کرنے کیا کریں گے کہاں کس کی خبر پر جملہ اسمیا کی ٹھیک ہے منفی جملہ اسمیا کی یعنی ماں کی خبر پر آسان ماں کی خبر پر حرف ہر با داخل کر دیں گے ٹھیک ہے ہر فجر کیا کرے گا با مجرور کر دے گا با کا ترجمہ کریں گے نہیں ترجمہ پھر منفی جملے کا ہم زور کے ساتھ کریں گے اور زور کے لیے ہم ہرگز نہیں یا بالکل نہیں استعمال کریں گے ماں زید بالکل نیک نہیں ہے زید ہرگز نیک نہیں ہے اوکے جی مزید اور پیدا کرنا چاہوں کسم و اللہ ماض عید بسالحن ماضعید صالح زید بالکل نیک نہیں ہے کلیئر ہو گیا جی لے جی شروع کرتے ہیں اسماعیل سے اسماعیل پہلا جملہ ہے مل مومنو کازیبن منفی جملہ ہے اس میں زور پیدا کرنا ہے کیا کروں ماں کی خبر باہر فجر لگا دوں جس سے خبر جو ہے وہ مجرور ہو جائے گی مل مومنو بک کازی بن مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہے اوکے جی جی طلحا مل مومنانی کازی بینی زور پیدا کرنا ہے مل ملو مینانی بہنی کازی بہنی چینج ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا پہلے منسوب تھا اب مجرور ہے پہچان لیا نا شروع میں بڑی پریشانی ہوتی تھی صرف جیسے لفظ ہیں کیسے پہچانیں گے کہ منسوب ہے کہ مجرور ہے پتہ چل رہا ہے نا آپ چل رہے ہیں نا پتہ ماشاءاللہ اللہ جی ہسن مل مینونا کاضیبینا بی کاظینا اب کاز مجرور والا ہے جی ساکب مل بی با بی با تن تو چینج ہوگا جی شہباز مل مومینا تانی بی کازیبا تئنی آبی صاحب جی کاظیبا تن پہلے منصوب تھا اب مجرور ہو گیا اوکے Clear? اب یہ کانسپٹ قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو آپ کو بنایا یعنی جو میں آپ کو بڑھا رہا ہوں قرآن سے ثابت کرتا ہوں اس کے لیے ذرا ایک جملہ مجھے منفی بنا دیں زہیب ریڈی جملہ ہے ہم مومینا وہ مومن ہیں ٹھیک ہے اس کو منفی بنانا ہے کیا کروں گا خالی منفی زور نہیں ڈالنا ابھی شابش ماں لگاؤں گا شروع میں اور اس کے بعد کیا ہوگا خبر جو ہے وہ ماہوم موم اوکے جی منفی بن گیا کہ وہ مومن نہیں ہیں جی زور ڈال اس میں ما ہم بی مومنین اب کیا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز مومن نہیں ہیں سو البقرہ میں اللہ نے شاہ سمایا ومن ناسی میں یقولو آ منا بل لاہی و آخری لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت ایمان لائے وہ ماہم بھی مومنینا ماہوم بھی وہ ہرگز مومن نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہیں یو خادن اللہ وزینہ آمنو وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ماں یخدا نا مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں وہ ماں یشرون قرآن سے ثابت ہو گیا ماہم بی مومی اوکے جی قرآن سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں اور ٹاپک ہمارا رکھتا مجھے گا ان اللہ تعالی ماجد کل ہم نے دیکھا کہ سوت الصر کی روشنی میں کہ ایمان پکا کل بھی نیک عمل اور پھر گھر پہ نہیں بیٹھ جانا دعوت دینی ہے لوگوں تک اس دین کو پہنچانا ہے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لا نبی یا بادی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایسے ہی نا قیامت تک انسانوں تک دین کس نے پہنچانا ہے میں نے اور آپ نے کیونکہ آپ صم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں حجرت پہ آپ کیا کہہ گئے تھے آپ نے سب سے اس بات کی گواہی لی کہ اللہ البلختو کیا میں نے پہنچا دیا تم تک سب نے کہا پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ اے اللہ تو گوار ہے نا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان تک تیرا دین پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک اس دین کو پہنچائیں Okay? تو اب یہ ذمہ داری کس کے کندھوں پر آ گئی ہے ہمارے کندھوں پر آ ہے تو ہم نے دین دوسروں تک پہنچانا اچھا okay? اب دین پہنچانا ہے, دین بتانا اسٹارٹ تو مسلمانوں سے ہی کریں گے نا کیونکہ جو مسلمانوں کے پاس دین ہم دیکھ رہے ہیں وہ, وہ والا دین نہیں ہے جو اللہ کے پہنچا کے گئے تھے تو اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ بات کریں گے اسٹارٹ اپنوں سے ہی لیں گے نا اپنوں سے اسٹارٹ لیں گے آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی اور اس پہ آپ صبر کریں گے برداشت کریں گے ان باتوں کو اور اپنے کام میں جمے رہیں گے ڈٹے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ سوتلاسر سے ہمارے سامنے سبق آیا نا اور سب سے پہلی اپوزیشن پتا کون ہوگی آپ کی گھر والے سب سے پہلی اپوزیشن گھر آپ کے والد دماغ ٹھیک ہے تیرا تمہیں اپنے فیوچر کا خیال ہی نہیں دین کہاں جا رہے ہو والد روکیں گے آپ بہت سارے اسٹوڈینٹ ملتے ہیں کہتے ہیں سر ابو داڑھی نہیں رکھنے دیتے کہتے ہیں داڑھی کی عمر نہیں آگی تیری مجھے سے پوچھتے ہیں داڑھی کی عمر کیا ہوتی ہے داڑھی کب رکھنی چاہیے باپ روکتے ہیں پتر جو عمر نہیں تی داڑھی دی رکھنے ویلا ہو جائے گا نا ویلا ٹھیک ہے ہمارا کنسیپٹ یہی ہے نا جی دنیا خوب انجوائے کرو اس کے بعد اینڈ پہ جا کے خاج کر آؤ پھر داڑھی رکھ لو آ بیٹی گھر میں اگر شرعی پردہ کرنا چاہے تو ماں آڑے آئے گی دماغ ٹھیک ہے تمہارا رشتہ کون کرے گا تمہار سے رشتے نہیں آئیں گے تو پہلی اپوزیشن گھر علاما شہ یہ بھی ضروری ہے کہنا ورنہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سب گھر والے ایسے نہیں ہوتے لیکن بات اکثریت کے حوالے سے کی جاتی ہے تو فرسٹ اپوزیشن گھر سیکنڈ اپوزیشن آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست ٹھیک ہے یہ کہہ دین پڑ رہا دین جو دین دنیا بھی نہ لونی چاہیے نا دنیا انہیں بتائیں جی دنیا آپ کہیں کہ نہیں میں نے کزنز جو کزنز ہیں میں نے نہیں ان کے ساتھ. دین لے کے آ گیا ٹھیک ہے آپ کو اپوزیشن بات باہر والے تو بات کی بات ہے پہلے تو آپ ساری زندگی میرا خیال ہے گھر والوں سے لڑتے رہے ہیں اسی میں گزر جائے گی آپ کی زندگی اگر خامن کو اللہ نے ہدایت دی تو بیوی سب سے بڑی رکاوٹ بیوی کو ہدایت دی تو خامن سب سے بڑی رکاوٹ ٹھیک ہے اب کیا کریں صحیح اب کیا کریں اور آپ کو بعض اوقات ایسے جملے سننے کو ملیں گے کہ آپ کو کہا جائے گا پاگل ہو گیا یہ پاگل ہو گیا کیونکہ دین کی جو بات کرتا ہے نا اسے یہ کہا جاتا ہے پاگل ہو گیا قال کال تعالیٰ فی صورت القلم نون و القلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک ربی کبھی مجنون و ان القلا اجرن غیر ممنون و ان قلع اللہ عظیم فسطب سرو ویب سرون بھی ائی کم المفتون صد سور قلم کی ابتدائی آیت میں نے آپ سامنے تلاوت کی ہیں اور آپ کو سمجھ آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو آپ کو کیسے کیسے جملے سننے کو ملے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح دین بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جملہ آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنی فیملی رشتہ داروں کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا کوئی اور زیادہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے تمہارے اوپر سایہ ہو گیا جنہوں کا تم پاگل ہو اس کے لیے عربی زبان میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے انتا مجنون تم پاگل ہو انتہ مجنون تم پاگل ہو اب آپ ظاہر بات ہے جتنا مرضی بڑا دل کر لیں آپ اچھے والے سینسیبل انسان ہیں آپ کو دوسرا دے پاگل ہے تو ظاہر بات ہے اثر تو ہوگا یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں نا ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں کوئی جھوٹا کہتے تو ہمیں غصہ آتا ہے حالانکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پاگل نہیں ہیں اور ہمیں کوئی پاگل کہتے تو غسہ زیادہ ہی آئے گا نا تو آپ کو کوئی کہتا ہے تم پاگل ہو انتہ مجنون تو ظاہر بات ہے آپ جتنا مرضی درس سن کے جائیں آپ سینسٹو ہیں تو اثر ہوگا ضرور اب جب اثر ہوگا تو ظاہر بات آپ کا مورائل جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو اب چاہیے ہوتا ہے کوئی حوصلہ اور حوصلہ کون دے گا آپ کو حوصلہ جنہوں نے دینا تھا وہی یہی باتیں کر رہے ہیں مشکل ہو گیا نا اگر آپ کا دوست آپ کے پیرنٹس باقی آپ اس بات کو سمجھ لیں اور وہ بھی دین کو سمجھنے والے انسان ہیں تو وہ اس جملے کو منفی بنائیں گے اور کیا کہیں گے ماں انتا مجنو نن تھوڑی سی تسلی ہوگی آپ کی کہ ہاں یار مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل نہیں ہو لیکن زیادہ تسلی آپ کو ہوگی جب اس میں زور بھی پیدا کیا جائے گا ماں انتا بھی مجنو تم ہرگز پاگل نہیں اور مزید اصلی ہوگی جب وہ قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ ولہ ہی مانتا بھی مجنو اللہ کی قسم تم واقعی مجنون نہیں تو میں اور آپ اس جملے کو سن کے اتنا محسوس کر سکتے ہیں تو نبی کریم وسلم سے زیادہ سینسٹو انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ کو بھی ایسے جملے سننے کو ملتے تھے آپ کو تسلی کون دے بی, بی فوت ہو گئی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ شروع کے دور کی بات اگر ہم کریں تو چچا وہ بھی فوت ہو گئے اب آپ کو کون تسلی دے آپ کو تسلی دینے کے لیے پھر اللہ تعالی نے آپ کو بلایا تھا اللہ تعالی نے آپ کو پھر قسم کھا کے یہ جملہ کہہ کے تسلی دی کہ نون ول کلامی ہے قلم کی قلم کی قسم کیوں کھائی کہ یہ بکواس جو بھی کر رہے ہیں نا یہ ان کی لکھی جا رہی ہے قلم اس بات پہ گواہ ہے وما یسترون ٹھیک مانتا بھی نیمتی ربی کا بھی مجنون نبی سسم آپ اپنے رب کی نعمت سے اپنے رب کے فضل سے ہر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا اجرا ہے یہ جملہ آپ لائز بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہم نے انا والا کیا ہے نا تو ذرا تھوڑا سا غور کریں کام ہنا کے ساتھ کا لگا ہوا ہے منسوب زمین کل پڑھی تھی نا منسوب زمین ہوا ہا ہوما کا کما کم کی کما کننا یاما انم ان ہا انا انا ان کا انا کما انا کی اننا کما انا کن ان یا ان نی انا یا اِنَّا, اِنَّا, اِنَّا, اِنَّا, انا تو انا کا بے شک آپ لام بھی لگا ہوا ہے آپ تو عظیم اخلاق پر فائز ہیں ٹھیک ہے یعنی اخلاق کے اعتبار سے آپ کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کسم کھا کے کہہ رہا ہے انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے وایو سیرون اور یہ بھی دیکھ لیں گے بھی اے یہ مفتون پاگل ہے کون لگ پتہ جائے گا ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا انہیں کرنے دیں ان کی باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں انقریب پتہ چل جائے گا پاگل کون ہے تو ان کلا اعلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے والے سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ اعلی اخلاق پر عظیم اخلاق پر فائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کو بے شمار واقعات ملتے ہیں ملتے ہیں نا بہت سارے نے پڑھے ہیں کچھ واقعات پھر جب سے یہ ریسرچ والا سلسلہ آیا ہے کچھ نے کہا جی نہیں یہ واقعہ موجود نہیں ہے مثلا جیسے کہا جاتا ہے وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی آپ پر ہم نے تو اسلامیات میں یہ واقعہ پڑھا پڑھا ٹھیک ہے تو آپ افنی کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ نہیں کورا پھینکا تو آپ نے پتا کیا پتا چلا بیمار ہے تو آپ نے اس کی عادت کی پھر اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اس نے کہا جی میں آتا ہوں ابھی تو آپ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے ٹھیک ہے نا اس طرح کے واقعات آپ نے سنے اخلاق آپ کے آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی بدو نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے تو آپ نے انہیں بھی روکا کہ نہیں اسے پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں نماز کے لیے ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے نہیں ہے مطلب یہ ساری مثالیں اور بے شمار مثالیں نبی اکیم صلی, کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی آپ کو ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اور پہلو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوئی تو مجھے بتائیں آپ کو جب پتہ چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں تو آپ کی اس بات کو ماننے والے پہلے چار افراد کون کون سے تھے آپ کے خیال میں جی حضرت بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لیا اس کے بعد ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی کا آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ہارس ایسے نام یہ چار نام آپ کو ملتے ہیں ابتدائی طور پہ اللہ کے رسوس ہم اعلی اخلاق پر فائز ہے یہ چار پرسنالٹیز اس بات کی گواہ ہیں کہ آپ اعلی اخلاق پر فائز ہیں کیسے پہلی پرسنالٹی کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون تھی بیوی بی بی بی بی بی تھی ماجی صاحب شادی شدہ ہے ماجی صاحب بیوی آپ کو تسلیم کر لے بیوی آپ کو مان لے کچھ کہ آپ کچھ ہیں دنیا کا مشکل ترین کام ہے ٹھیک ہے ابھی عبداللہ اور عبدالرحمن کو نہیں پتا اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں دنیا آپ کو مان لے گی کہ آپ کچھ ہیں بیوی نہیں مانتی وہ کہتے ہیں نا کہ جس شخص کو اس کی بیوی عظیم کہہ دے اس شخص کا نام ہی عظیم ہو سکتا ہے <تصفح> بیوی عظیم نہیں کہتی کسی کو دنیا مانے گی کہ کیا بات ہے جناب ماشاء کیا کہنے ہیں بیوی کہہ کہ کے جانتی ہوں میں کیا ہے <تصفح> یہ ہے <تصفح> نا اللہ کے رسول نے جب بتایا حضرت خدیجہ کو کہ وہی نازل ہوئی ہے میں اللہ کا رسول ہوں گز حدیجہ زیادہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ ہیں آپ کے آل اخلاق دوسری پرسنالٹی کون ہے ابو بکر کون تھے؟ دوست کون سے والے دوست پکے بچپن کے لنگوٹیا جسے کہتے ہیں ہے نا بیسٹ فرینڈ یہ بچپن کا دوست وہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ نے سب کچھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی اینچی بیچی اس کو پتا ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا آپ آج چینج ہو تو سب سے پہلے آپ کا دوست ہی مسکرائے گا پہ ایسے ہی ہے نا اللہ کے رسوم نے جب حضرت بکر سے کہا ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے وہی نازل ہو تو حضرت بکر نے کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول یہ ہیں آپ کے اللہ خلا حضرت علی کون تھے کزن تھے چچا کے بیٹے تھے آپ کے زیر تربیت تھے بچے تھے بچے بچے کو آپ اتنی جلدی اتنی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتے ایسے ہے نا بچے من کے سچے ہوتے ہیں وہ شیخ سادی نے ایک حقائق بیان کی نا کہ مولوی صاحب کی دعوت کی کسی بادشاہ نے تو مولوی جو ہے وہ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گیا کہ آؤ بادشاہ کی دعوت ہے بڑے طرح طرح کے کھانے بہترین قسم کے بسم اللہ کہہ رہے تھے جی مولوی صاحب مولوی صاحب نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دال نکالی کہیں سے اور تھوڑی سی دال دو تین نوالے لیے تو جی اللہ کا شکر الحمدللہ اب ہم نماز پڑھیں گے پاشا کہتا ہے حضرت آپ کے لیے سارا تکلف کیا میں نے کہتے نہیں ہم اللہ لوگ کم ہی کھاتے ہیں ذرا لے جی اس کے بعد انہوں نے سو نفل نماز وہاں ادا کی اور جب گھر آئے تو گھر آتی بیوی سے کہا یار جلدی سے نا تین چار روٹیاں ڈال دو بڑی بھوک لی دربار سے تشریف لا رہے ہیں آپ بادشاہ نے کچھ نہیں کھلایا نہیں تھا تو بہت کچھ اب میں اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے جی بیوی نے روٹیاں ڈال دیا تین چار روٹیاں آیا خوب پیٹ بھر کے کھائیں ٹھیک ہے اب بچہ وہاں بھی تھا بچہ یہاں بھی ہے جب روٹی کھا کے فارغ ہوئے نا تو بچہ بولا ابا جی سو نفی بھی دوبارہ پڑھو اب نماز بھی دوبارہ پڑھیں اس لیے کہ وہاں آپ نے دکھانے کے لیے روٹی کھائی تھی نماز بھی دکھانے کے لیے تھی تو اب روٹی کھائی نا تو نماز بھی دوبارہ پڑھو تو بچوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اور خاص طور پہ وہ بچے جو آپ کے زیر تربیتوں حضرت علی اللہ تعالیٰ بچے تھے جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں چوتھی پرسنیلٹی کون کون ہے حضرت زید بن تھے غلام تھے ملازم نہیں تھے غلام ملازم کا فرق ہے نا پتا ملازم تو چند گھنٹوں کا ملازم ہے نا صبح دس سے شام پانچ بجے تک یا چھ بجے تک یا نائٹ ڈیوٹی ہوگی اس کی صبح وہ آرام کرے گا غلام تو چوبیس گھنٹے کا غلام ہے ایسے ہی نا ماجی صاحب جائیں کسی کے گھر اس کے ملازم کو ذرا پاس بلائیں پانچ روپے کا نوٹ دیں اسے اور اسے پوچھے ابھی مالک کتنا تھا تیرا کیوں جی کیسے وہ دیکھیں مالک کا ہسٹری آپ کھول کے رکھ دے گا کہ مالک تھے میرا ماشاءاللہ ابھی وہ صرف 6 سے آٹھ گھنٹے اس کے پاس کام کرتا ہے اور غلام جو ہے وہ تو چوبیس گھنٹے کا غلام ہے دن رات غلام صبح و شام غلام گواہی کس نے دی حضرت ہارسن ہے میں گواہی دیتا ہوں <تصفح> یار باہر ہم سب اچھے ہوتے ہیں ایسے ہی نا آپ کتنے خوش اخلاق انداز میں مجھ سے ملتے ہیں یہاں پہ میں آپ سے بڑی اچھے انداز میں بات کرتا ہوں اور گھر میں جاؤں بچے میرے مجھے دیکھتے بھاگنے شروع کر دیں ادھر, ادھر چھپنے کے لیے بیوی سر پہ دوپٹا باندھ کے بیٹھ جائے تو میں اچھا ہوں اصل اخلاق آپ کے کہاں پتہ چلتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی بیوی کہتے ہیں ہاں آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں آپ کے بچے کہتے ہیں آپ اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ کا ملازم کہتے صاحب میرا اچھا ہے پھر آپ اچھے ہیں آپ کا دوست کہتے کہ نہیں یار یہ اچھا بندہ ہے تو آپ اچھے ہیں باہر تو سب اچھے ہوتے ہیں یار ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق اگر آپ نے دیکھنے ہیں نا تو ان لوگوں کا آپ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے نا پہلی دفعہ میں وہ آپ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے بات ہوئی ہے جی دین دعوت ہم نے دینی ہے اور اس کے لیے ہم نے سیکھنا ہے اور پھر آگے سکھانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے